ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فإذا طهروا ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرى هذه الآية والذين إذا فعلوا فعشتنهم ظنبوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون حضرت مبکر تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی سنی آپ نے اپنی امت کو یہ سبق بھی دیا یہ وسیعت بھی فرمائی کہ جب کوئی شخص گناہ کر بیٹھے مابر مج المن کوئی گناہ کر بیٹھے پھر کھڑا ہو تہارت حاصل کرے پھر دو رکعتیں پڑے پھر اللہ سے خوب معافی مانگے تو غفر اللہ اللہ اسے معاف فرما دیتا اللہ اسے معاف فرما دیتا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عادت پڑھی والذین اذا فعلوا فعال <تصفح> وہ لوگ جب کوئی بہجائی کا کام کرتے ہیں اب غلم و انسم یا کوئی اور گناہ کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں فصل لِذُنُوبِهِمْ دنوں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ مما إِلَّا دنوں اللہ, اللہ تیرے سوا کون معاف کرے گا غلام یو سر علامہ فالو اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے وہ جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن فرمایا جن تم تجریم اللہ انہیں اب جنت میں داخل کرے گا تو بھائی جب تک انسان ہے بشر ہے بھول چوک تو ہوتی رہے گی بھول چوک تو ہوتی رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ کے لیے ایک تسلی کی نصیحت فرما دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھول چوک تو ہو جائے لیکن اللہ کا در کھلا ہوا ہے اس میں تاخیر نہ کرو آگے فورن معافی مانگو ٹھیک ہے سچی توبہ بھی کی، سچی توبہ بھی کی آنسو بھی بہ پڑے پھر گناہ ہو گیا پھر گناہ ہو گیا اللہ کے نبی فرمایا پھر بھی مایوسی کوئی نہیں پھر آ کے معافی مانگ لے پھر سچی تو کی پھر گنا ہو گیا فرمایا کوئی بات نہیں پھر بھی مایوسی کوئی نہیں پھر بھی آ کے معافی مانگ لے جس قدر تو اس سے گناہ ہو جائے اسی قدر تو معافیہ مانگتا رہے ان اللہ يحب وہ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا اپنا محبوب بنا لے گا تو توبہ کرنے میں نہ تھک اللہ ماف کر معاف کرنے میں نہیں تھکتا تو معاف کرانے میں نہ تھک اللہ معاف کرنے میں نہیں تھکتا تو یہ ہمت کر لے تو اس قدر تو کوشش کر لے کہ جب بھی تو اس سے غلطی ہو جائے بابوزو ہو کے دو رکا پڑھ لے اللہ کے سامنے کوشش کر رونے کی نہ رو سکے رونے کی شکل بنا لے اپنے اللہ سے معافی مانگ لے وہ تجھے معاف کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبری دے گئے ہمیں خوشخبری دے گئے کہ ایسا کر لے کیوں گنا تو ہوگا غلطی تو ہوگی ایک نوجوان آیا ابراہیم ابن ادم کے پاس کہنے لگا یا اسحاق انی ہندی علی نفسی فارض علیہ ما یکونو ذاجرن اللہ والا ان قدر تالا سے خسال تک وہ یہ ابو اسحاق ابراہیم ابن ادم کا لقب ہے کہنے کا ابو اسحاق مجھ سے بڑا گنا ہو جاتا ہے اور بار بار ہو جاتا ہے بڑا پریشان ہوں کیا کروں فما ایسا کر تجھے پانچ چیزیں بتاتا ہوں تو یہ کر لے تو گناہوں گاروں میں شامل نہیں رہے گا بتائیں بتائیں تو آپ نے فن ایسا کر ان ارت ان تاس اللہ فلا تھا کل شیم ان جب تو چاہے نا کہ اللہ کے نا فرمانی کروں تو ایسا کر اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دے فقال روز القئی فتح کو جائے ابراہیم والزا کو کلحمن ان دلہ ابراہیم یہ کیسے ہوگا کہ میں اس کا کھانا پینا چھوڑ دوں یہ تو نہیں ہو سکتا بیٹے پھر نافرمانی جس کا کھا رہا ہے اس کی نافرمانی کر رہا کچھ تو خیال کر تو کسی کو کھلائے نوکر چوکر کو اور بار دروازے پہ آگے وہ تیرے خلاف کرنے لگ جائے کچھ تو ہوش کر کیا کر رہا ہے جس کا کھائے اسی کو نقصان پہنچائے کیسی احسان پراموشی ہے کہنے لگا یار ابراہیم ہاتھ احسان کوئی دوسری رائے بتاؤ کوئی اور بتاؤ کہنے لگا ایسا کر ان عرت ان تاس فلا تم فلاس گم بلا جب تو اس کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کے ملک سے نکل جا فقال الرجل ابراہیم یہ کیسے ہوگا سارا ملک اللہ کا ہے لہو مقال زمین و آسمان کے سارے کناطیں اسی کے قبضے میں ہیں کہاں سے نکلوں گا پھر دیکھ تیرے گھر میں کوئی تیری نافرمانی کرے تجھے جی کیسا لگے گا سوچ تو صحیح ذرا کوئی تیرے گھر میں رہ کر تیری نافرمانی کرے تجھے کیسے لگے گا اللہ کے گھر میں رہ کر تو اللہ کی نافرمانی کر رہا اگر سوچ تو صحیح کوئی تیرے گھر میں رہ کر تیری نافرمانی کرے کیسا لگے گا تجھے کہنے لگا اچھا تیسری بات بتاؤ کچھ تیسری لاؤ تانتا فندر مکان ایسا کر کوئی ایسی خلوت تنہائی تلاش کر جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے کہ تجھے تیرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو کوئی ایسی تنہائی تلاش کر کہنے لگا ابراہی وہ عالم بسرائر یا عالم و وہ تو رازوں کو بھی جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے تنہائیوں کو بھی جانتا ہے پہاڑوں کے اوٹ کو بھی جانتا ہے سمندر اور دریا کے لہروں کے نیچے سارے خزانے بھی اس کے علم میں کہاں جاؤں گا یا عالم کہاں جاؤں گا ہاں تو کب بڑی ہمت ہے جس کے گھر میں رہ رہا ہے جس کا کھا رہا ہے اسی سامنے ضرورت کر کے اس کی نافرمانی کر رہا ہے بڑی ہمت ہے تیری تم بڑا دل گردا ہے دکھا کے کر رہا ہے بڑی ہمت ہے ایک تو چھپ کے کرتا ہے نا آدمی دکھا کے کر رہا ہے کھا بھی اسی کا رہا اور رہ بھی اسی گھر میں رہا اور کر بھی اسی کے سامنے ضرورت کے ساتھ بڑا جری ہے کہنے لگا یا ابراہیم ہاتھ راؤ کوئی چوتھی صورت بتاؤ کہ ایسا کا ادا جا فقل له الما درو حق فک اللہ جب تیرا فرشتہ روح قبض کرنے آئے تو اسے کہہ دے رہا ٹھہر تو جاؤ توبہ کر لوں گا میں تھوڑی توبہ کر لوں گا کہنے لگا لا ولا وہ نوجوان فیدا جا جنونا ساتم والا یس تقدموں جب وہ کھڑی آتی تو ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتا اممہ گھر میں نہیں ہے تو نہیں ہے بیٹا چل جا، چلا جائے کرتا ہے باپ گھر میں نہیں ہے تو نہیں ہے بیٹا رخصت ہو جائے کرتا ہے اولادیں نہیں ہے سامنے تو نہیں ہے ماں چلی جائے کرتی ہے فائضہ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا فائضہ جا آجرہم لا استخیرون سا ساتھم ولا استقدمون اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ تو بڑے بڑے قلعے بنا لے اور تو وہاں بیٹھ اور تو وہاں بیٹھ جا موت تجھے آ کے وہاں بھی لے گی کہاں بچے گا موت سے وہ تو کہیں نہیں تجھے چھوڑے گی کہنے لگا اچھا یا اے براہم ہاتھا کوئی پانچویں چیز بتا دے اس پہ کوئی امج ہو جائے کہا اکر زبانی وہ تو جہنم فلا تذهب ماح وقل المتر خونی فلم اذهب ماخو کہنے لگا جب جہنم کے فرشتے آئیں تو جہنم لے کے جانے کے لیے تو کہا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہنے لگا ضرورت یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم اس نوجوان سے کہیں آگے دیکھ جس کا کھا رہا ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے جس کے گھر میں رہ رہا ہے اسی گھر میں نافرمانی کر رہا ہے جس کا کھا رہا ہے اسی کے سامنے نافرمانی کر رہا ہے اور تو اس سے بچ بھی نہیں سکتا اس سے بچ بھی نہیں سکتا ہاں تو کیا کر رہا ہے تو کوئی عقل ہے کس سے دشمنی مول لے رہا کس سے دشمنی مول لے رہا ہاں میرے عزیزوں جس رب کو اتنا اختیار ہے اور بندہ اس کو چھوڑ کر پھر بھی نہ فرمانی کرتا رہے کتنی بڑی ہلاکت اور ہماقت ہے اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے معافی مانگ لے معاف کر دوں گا اللہ دوسری طرف کہہ رہا ہے معافی مانگ لے معافی معاف کر دوں گا ایک رجل ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنا ایک آدمی نانویں آدمیوں قتل کیا ہوا کسی عابد کے پاس چلا گیا جو علم سے کورا تھا علم نہیں تھا ویسے تصویرات بہت پڑا کرتا تھا عابد بہت بڑا تھا اسے بزرگ سمجھ کے چلا گیا اس کے پاس کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں کوئی توبہ کی شکل ہے کہا توبہ تو تیری نہیں ہو سکتی اس نے کہا اچھا جب 99 ہو ہی گئے تو پوری سینچری ہو جائے اسے بھی قتل کر دیں کیا اب سو ہو گئے اب سو ہو گئے اب ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا جسے اللہ رب العزت نے علم بھی دیا تھا عمل بھی دیا تھا اس کے پاس گیا کہا میرے لیے کوئی توبہ ہے کہاں ہاں تیرا ہے کہا میری اور میری توبہ کے کی درمیان کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے کیا کرنا ہی تھا یہ مجھے توبہ کرنے کے لیے اس نے کہا ان تلک و کداسن اللہ فل اردو ایسا کر تیری توبہ ہو جائے گی قبول ہو جائے گی لیکن جس ماحول میں تو رہ رہا اس ماحول کو چھوڑ کے اس ماحول کو اختیار کر لے اس ماحول کو اختیار کر لے مان اللہ کہ نیک بندے تیری توبہ قبول ہو جائے گی تو استقامت ہی مل جائے گی جہاں تو اب رہ رہا ہے جہاں تیری توبہ نہیں چلے گی اب یہ شخص سچا تھا سچا تھا چل پڑا جیسے چل پڑا راستے میں اس کی موت آ گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا گیا دونوں قسم کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ نیک بھی نیکی اور نیک بھی اور بد کی بھی ایک کہتا ہے یہ میرا ایک کہتا ہے یہ میرا وہ کہتا ہے اس نے ایک زندگی بھر نیکی ہی نہیں کی قتل ہی قتل کی ہے دوسرے نے کہا نہیں اس نے توبہ کا سچا ارادہ کر لیا تھا یہ توبہ کی نہیں سے یہاں سے چل پڑا تھا روایت میں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت پلٹتا ہے جیسے اس کی روح نکلتی ہے تو ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو انہیں حکم ملتا ہے دونوں فرشتوں کو کہ ایسا کرو کہ زمین ناپ لو جہاں سے آیا ہے وہ قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہ قریب ہے جب زمین ناپی جاتی ہے تو جہاں جا رہا ہے وہ بالش ایک بالش کم ہے اس سے جہاں سے آ رہا ہے تو حکم ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والوں کا یہ آدمی ہے وہ اسے لے جائے <laughs> وہ اسے لے جائے <laughs> تو ایسا کریم داتا ہے میرے عزیزو ایسا کریم داتا ایسا مہربان ذات ہے لیکن تاخیر اچھی نہیں نا تاخیر اچھی نہیں جتنا جلدی ہو سکے اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے مسیح اور نار اللہ یوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے رات کے دن کے گناہ گاروں کے لیے رات کو ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا اور اللہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے, ہے کوئی رات کا گناگار گجا کے مجھ سے توبہ کر لے ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اسے معاف کر دوں کون توبہ کرنے والا اللہ رب العزت خود کہتا ہے، آدم ان کا مرد اوتنی ورجوتنی غفرت غفر تو لمین کا والا او بالی اے آدم کے بیٹے جب تجایا اور مجھ سے امید رکھی اور مجھ سے معافی مانگی تو پھر مجھے پر گنا پرواہ نہیں ہے پر گناوں کا بوجھ کتنا ہے اگر تر مجھ سے امید رکھی اور مجھے بلایا ہے مجھ سے معافی چاہیے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے تیرے دامن میں گناہ کتنے ہیں تیرے سر پہ گنا کا بوجھ کتنا ہے اتنی پرواہ نہیں یوم یعنی آدم لو بلغت کا اتنے گناہ ہیں کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے معاف کر دوں گا بے قرآب آدم کے بیٹھے زمین سے بھری زندگی لے کے آئے گناہوں سے جتنی زمین ہے اس سے بھر کر گناہوں کا ڈھیر لے کے آ جائے اور پھر میں اس سے ملاقات کرے شرک تیرے پاس نہ ہو تو میں اس سے زیادہ اپنی رحمت لے کے آؤں گا اس سے زیادہ اپنی رحمت لے کے آؤں گا ایک شخص نے زندگی کے آخری وقت چند اشعار کا اللہ کے سامنے کہیں لگا یا رب ان عظمت دونوں بھی میں نے مانا کہ میرے گناہوں کی بہت کثرت ہے لیکن یہ مجھے بھی پتا ہے کہ تیری مغفرت بھی بہت ہے تیری مغفرت بھی بہت ہے اللہ hey اگر تیری طرف صرف نیک لوگ ہی آئیں تو تیرے مجرم کہاں جائیں گے انکان اللہ یار جو کا اللہ محسن اگر تجھ سے تیرے نیک لوگ ہی امید رکھیں تو تیرے مجرم لوگ کہاں جائیں گے مجرم مجرم کہاں جائے گا اگر صرف تجھ سے امید رکھنے والے نیک ہی ہوں تیرے بندے مجرم لوگ کہاں جائیں گے وہ نگار کہاں جائیں گے میں نے ویسے ہی تجھے پکارا ہے جیسے توں نے مجھے حکم دیا ہے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اب تو بھی میرے ساتھ رحم والا معاملہ فرما دے میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے ہاں تیرے سے امید کا سہارا میرے پاس ہے تو اس سے میں امید لیے بیٹھا ہوں اور میں تجھ سے اسی امید کی بھیک مانگتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے تاریخ میں اس کے بارے میں لکھا جب اس شخص کا انتقال ہوا تو ایک شخص کو اللہ رب العزت نے تنبیہ کے طور پہ رہنمائی کے طور پہ خواب میں دکھایا اور اس نے پوچھا معاف اللہ بک اللہ نے تیرے ساتھ کیا, کیا ہے کہہ فقط غفر علی عربات ابیات اللہ نے مجھے ان چار شیروں کی برکت سے میری بخش فرماری جس انداز کی ندامت اور شرمندگی کا اظہار اس نے کیا ہے اللہ نے اس کے سارے ماضی کے گنا معاف کر سارے معاف کر دی تو میرے عزیزوں یہ لمحات ہیں یہ لمحات ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے ایک شام ہے دو شام ہیں ایک رات ہے کچھ اللہ سے مانگ لیا جائے اور آئندہ استقامت بھی مانگ لی جائے اور اللہ کے نبی نے نسخہ بھی دے دیا یہ خیال نہ کرنا کہ یار پھر گنا کروں گا باہر جا کر توبہ کا کیا فائدہ نہ جب مجھ سے گنا ہوگا تو توبہ بھی تو اللہ کے پاس دروازہ بھی تو کھلا ہے کوئی ایسا نادان نہیں ہوتا کہ روٹی اس لیے چھوڑ دے پینا اس لیے چھوڑ دے کہ دوبارہ پھر پیاس لگے گی کوئی ایسا بھی ہے جو کھانا اس لیے نہ کھائے گی یار پھر دوبارہ بھوک لگے گی پانی اس لیے نہ پیے گی یار پھر دوبارہ پیاس لگے گی بلکہ کیا کہتا ہے ارے یار پیاس لگی دوبارہ پی لیں گے بھوک لگی گی دوبارہ کھا لیں گے ہاں تو میرے عزیزوں پھر کیوں خوف ہے کیوں ڈر ہے پھر اللہ سے معافی مانگ اللہ انشاءاللہ شاء اللہ بھی یہ دولت دیتا رہے گا معافی کا راستہ اس کا کھلا ہے اس لیے سچی ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لی جائے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اللہ الحمد کلو وال شکر کلو اللہ ملک الحمد کلو وال شکر کلو اللہ کلو والا شکر کلو اللہم آئنا و و حسن شکری اللهم انا الى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله